م اللہ و حمدنمفیٰ والا آلحی ما الصد فاعوذ فاؤد من منش الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا علیہ و آلے وسل مو تسلی مسل تو وسلام کیا سیا رسو لالا یا سیدی یا حبیب اللہ سلا دوسلام کا سیل ختم والا آل کا وا سوا بھی مکین کلو بل السلام علیکم حمد و سنا درود ختم الانبیاء و و بار روا فریاد ہے بارگاہ دے اندر اس, اس ناچیر ہر شر تو ہر فتنے تو اپنی رحمت دی پناہ کیا فرماوے عزیزان گرامی محرم الحرام حرام شریف مبارک مہینہ اج نو محرم شریف اٹھ؟, آٹھ. اٹھ محرم ال شریف جناب اور موضوع جڑا ہو اس دا عنوان ہے کیا محرم الحرام کیا محرم دا مہینہ سوگ کا مہینہ جس طرح اساں حضرات نے اپنے دین اسلام دی شکل باقی مسائل دے اندر مسخ کر لیے نا بگاڑ لیے اور اپنی مرضی کا بنا لیا ہے اسی طرح اس مبارک مہینے اثا کئی گلا ایسیاں بنا لیا دین دی حرام اور ناجائز نے نا لیکن نو دین سمجھ کے اپنا رہے یہ موضوع بڑا اہم جی سننے والا ہے اور تسا کسی بان نہیں سنیا ہو ہونا بندہ خطا کار گناگار اور یہ گناہ قابل معافی نے لیکن ایک گناہ بندہ نہ کرے دین اپنی طرفوں بنا کے اس عمل نہ شروع کرے یعنی اپنی طرفوں دین بنا والا جڑا جرم ہے نا یہ بندے نو کفر تک لے کیونکہ اللہ دے محبوب سرکار کی دتی شریت جیڑی ہے رب العل مین دی اس شریعت نو بدلنا اپنی طرفوں حلال نو حرام کر لینا اور حرام نو حلال کر لینا یہ بہت بڑا جرمے اور ایمان دہ ہو سبب بن ج محرم شریف دے مہینے دے اندر بہت بڑی بدعت سڈا دین بن گیا بدعت جیڑی دین دے مخالف ہے انسان دین کا جز بنا لیا کہ اسا اس محرم شریف نو سوگ دا مہینہ سمجھن لگ پیا اس سوگ دے مہینے سمجھ اسا اس گمراہی دے اندر فس گئے کہ کئی ناجائز کما نائز جائز, تے جائز نو ناجائز سمجھ بچے مسلم محرم شریف دے اس مہینے کا چن تے اکثر لوگ اپنی ویائی بچی نو گھر لائے جاندے نے مرد کول نہیں رکھن دیندے کیوں جی یہ آنکھے سوگ دا مہینہ ہے تے عورت گھر رچ روے لڑائی کر کے بھی لائے جاندے نے تے کئی واراں اس لڑائی نار گالی گلوچ اور طلاقہ تاک بھی نوبت پہنچ جاندی یہ میں کسے غیر مذہب آڑیاں دی گل نہیں کر رہا یہ اپنے بچارے جڑے سنی نے یہ دی گل گلے اور میں شواہد رکھنا ایسے ایسے شواہد میرے کو موجود نے کہ انج ہے جدو میں گل سنی تو ضرورت محسوس کہ اللہ تعالی نال اس نو بیان کرنا ہے کہ کیا محرم دا مہینہ ہے سوگ دا مہینہ ہے تاکہ لوگاں دے دلا مچوں جیڑی دین دے اندر اپنی طرف مداخلت ہوئی کھڑیوں نکل جاوے اور گناہ دا کام ساڑے دین دا جوزتے نہ نہ بنے گمراہی غیر مذہبہ آنے دی بد مذہبہ آنے آنے دی گمراہی جیڑیوں ساڑے دین دا ایسا نہ نہ بنے بیان دا اتنا ایک فائدہ ضرور ہوندہ ہے جڑا غلط فہمی دا مومن شکار ہے او بیان دی وجہ اپنی غلط فہمی جیڑی دور کر بیٹھ پھر اگر او معاشرے دے اندر فس جان دی وجہ نار, عمل نہ کر سکتا ہوگے لیکن عقیدہ تے بچا لینا نا اپنا کئی بے وقوف لوگ آنے نیا تھے چیشتی کی تقریر سننے والا کہ کئی اسکول بچے کھڑ لینا کہ سننے والے میں کہوقوفا شراب ایک بندہ پیڈا پیا لیکن شراب دے خلاف ہے اور من دا ہے ایمان تے بچائی کھڑا رہے گا نا اپنا ماشرہ فسائی کھڑا لوگوں اس ویلے اللہ معافی دے پتہ نہیں کہیں ہلاک نے تے جڑا سند پیا دا ہے پیا اللہ تعالیٰ انہوں کسی نہ کسی ہدایت بھی دے چکے گا تو بھی ہو جائے گی نکل آئے گا لیکن جہا سنتا ہی نہیں اندر تو نکلنے والی امید ہی کون نہیں کیا امید تو دوستو سوگ دا مطلب یہ ہے کہ غم کسے غم دی وجہ نار بندہ اپنے دنیاوی معاملات جڑے وہ کافی بدل مسئلہ نہ اپنی لباس دی صورت حال بدلے جی میں کالے کپڑے پا لینے سیاہ کپڑے غم دی علامت نسم سے ظاہر کرنا اس گل سمجھا جی با اندرونی غم باہر ظاہر کرنا غم کی وجہ نہاونا نہونا نا جتی پیرا نہ پانی غم کی وجہ نال لباس بدل لینا غم کی وجہ نال نکاح نہ کر سکنا نہ کرنا بات وجہ غم کی وجہ و زینت چھوڑ دینی اے سب آ دے دمرے کم نہ کرنا دنیاوی معاملات چھوڑ دینے کیا ہے جی غم سانو چڑھیا تو یاد آیا ہے اس سوگ منان دا شریعت شریت گل سمجھا جی اس سوگ منان دا حکم یہ کہ اے صدمہ پہنچن تو صرف تین دن تک جائز ہوں اس بعد اے حرام ہے سوائے اس عورت دے جس دا خامند فوت ہو جت ن حکمے کہ سڈے چار مہینے سڈے چار مہینے دس دن اس عورت نے کی کرنی ہدت بیٹھنی ہوں ان ہے سوگ ان دم کپڑے نہیں پی وہ غم کی وجہ تیل سرما نہیں کرتی صرف اپنی دنیا بھی ضرورت تک محدود ہوں اگاں شادی نہیں کر سکتی سب تو وا لا سوگ منا جا آیا ہے نا وہ صرف اس عورت آیا ہے جیڑی عورت دا فوت ہو جاوے انہیں کنے دن سوگ کرنا یعنی چار مہینے دس دن سوگ کرنا ہے. اس تو علاوہ سوگ کرن دی صرف اور صرف صدمے تو بعد تین دن تک اجازت لیکن سیاہ کپڑے گرے بان پھالنا چیرنا اے دی اجازت فی بھی نہیں اے سوگ اس زمرے چاہے گا جڑا ناجائز سوگ جائز سوگ دی صورت جہی ہے نا وہ یہ بندہ زبو زینت نہ کرے نہاوے دوے نہ جی مسلم ماں پیو مر گیا ہے ماں مر گئی رشتہ دار مر گیا کچھ ادمہ اپ تو اس دی وجہ تین دن تک صرف سوگ دی کی اجازت چوتھے دن جائز نہیں ہن کھانے بھی پکاو روٹی بھی پکاو کھاون اپنا کپڑے ناو توو بدلن سارا کچھ اگر تیسرے دن تو اتھا جان گے تو ہن حرام پیک کرتے ہوں نجائز اسلام اور شریت کے دے اندر جڑا رام لگے نا بندے نو انو طاقت دے مطابق اندروں کڈن دی ضرورت شریعت دنر اسٹنے کا حکم ہے پاونے کا حکم نہیں گل سمجھا رام پرانا او تو بڑی دور دی گل ہے نا نواں گم ہو ہتل مقدور اندروں کٹنے کا حکم ہے کیوں کہ کی غم زیادہ دیر رکھنا اللہ تعالی دی تقدیر تے مراز دی ہے تاراضگی جو کارخانہ چلتا ہے پیا چلاو تے حقیقت چ رب دے نا مارے جیوا دکھ دے سکھ دے وے جو کردہ کون کردا ہے جدو کردر کرنالا ربے تو تو میں اینے بوتھے بنائی رکھی ہے سوچھو نہیں فرمائی کرنالا جو ربے اور تین دن دن اجازت سواستے دکھتی گئی یہ اجازت ہے حکم نہیں سمجھے آجے یہ نہیں آنکھ ہے کہ اب تین دن تک تو سوگ ضرور کرو تو آدھے آستے اجازت رکھی گئی ہے کیوں اللہ تعالی ساڑھی کمزوری جاندہ سی تین دن تاکہ نانو آخر صدوان کھچی رکھنا ہے چلو ایسا ایک جائز کر لینے اتنا پھر اجازت نہیں دتی تین دنوں بعد حکم جی نہیں یہ غلط فہمی صحابہ کرام ردوان لاہ مجمع پکے ایمان والے لوگ, تقدیر ایمان لوگ سن تقدیر الہی دے دنا مضبوط ایمان سکوں کا ادرو مردہ دفنا لیں سن نہ دفنا کے دوسرے ٹائم کم تور پہ سن آدھے سن مارن آ جنہیں دتا ان لے لیا ایم سوگ منا رہے یہ ایمان قوی دی نشانی کے قوی ایمان دی نشانی ہے مضبوط ایمان دی جڑے مولا کائنات دی تقدیر جنی بندے ہونے گے نا وہ دنیا بھی معاملہ گم جدوں بھی آنگ گے وہ غم چوکھا اپنے اندر بلکہ پہلا تے اون نہیں دیں ہاں جی اون ہی نہیں دے تے جے آ بھی گیا ہے تے چھیتی نالوں کد لینا ہے ہونا راضی رہنے اور تانوں پتہ ہے اللہ دی تقدیر قضا تے راضی ہونا سب تو معرفت دا بڑا مقام ہے۔ سبحان سے دے اندر آرے عارفین لوکاں دے درجات بن دے نے ایتھے ہی مراتب ملدے نے جننا کوئی اللہ دے قضا فیصلے تے راضی تے زیادہ مطمئن ہوندا ہے انہی رب دے تے چکھا راضی ہوندا ہے۔ رد اللہ عنہ ان رد اللہ ہو عنہ اندو عنہ انہ فرماندہ میرے مستفا دے یار اللہ ان راضی ہے او اللہ تو راضی نے اللہ تو راضی ہون دا کی مطلب ہے تنوع جو میں حضور دے صحابہ اللہ تو راضی نبی ال ربی راضی اس راہی کی مطلب ہے رب دے راضی ہونے کا مطلب ہے رب جو تقدی کیتی کی وہ سولہ نے. نے. نے راضی رہے نے فرمائی سولہ نے راضی نے راضی ادھر ہوئے رب اللہ عنہم. اللہ نہ تو راضی جب یہ ساڈے تاضی ہے تو راضی تو ہوں جڑا فیاں پا لینیاں تے جناب مطلب سڑکوں نے لیا وشا لینیاں تے پورا لگا کھڑا ہے حکا پیڈن پیام منی پیا یہ ڈرامے بازی کوئی شا نہیں بل خسور سڑک سڑکوں سے روکنے جائز نہیں نہ راہ جڑے نے آم اے خلائق جڑے آمت ناس دا حق یہ روکن دی اجازت نہیں شریعت دے اندر پورا جڑا باہر لا لینا نہ جائز نہیں حرام ہے جو کچھ کرنا اپنے گھر بیٹھے رہے جڑا ہاتھ اٹھا دعا کرتے جانے بس ہی ہویا بھائی پورا پا لار جناب حکاخ آؤں مکھیاں مارن کیے جی سانو گم چڑیا پیا یہ گم چڑیا پیا بیڑا گرک ہوا پیا کہ گم چڑیا پیا یہ بدعات نے یہ آسان دین بدل بدلیا مس کر شکل دکلی بگاڑ دیتی این اپنے قسم خدا کی کر کے آنا اگر سانو کسے دسیا ہے کو نہیں جی کوئی حرام دس والے نے نا حرام وہ اپنے ہی حرام بنایا دسی آ کوئی حلال دس نے وہ اپنا ہی ہلال بنایا اللہ رسول دا حلال کا ہلال آرام دسدیا پورے چادر بالکل میں آنا پیا شریت متارا دیا کتاباں صاف لکھے کہ گلیاں باہ دری پا کے بہ رہنا یہ کوئی جائز نہیں کار بیٹھنا اپنے جڑا آوے بیٹھک بیٹھے نے کارج چیٹے نے جڑا آئے اتے دعا کر کے ٹر جائے تو یہ جڑا سوگ مرن تو بعد رکھیا گیا محض جائز ہے اگر کوئی بندہ اے وی نہیں کرتا غم ادھر باپ نٹیا سو قبر چ د کر رب دی بارگاہ گاہ چافی توبہ کر کے ٹر پیا اپنے کام ن تے سمجھو اس ندی پاگ نے دے شہادی سنت ادا کی, تھی کی نہیں ہے ہاں تم جان نئی ویلی آ جو اس مولا کرنا ہے اس کر گزرنا اور وہ جو کردہ سولہ نے صحیح کردان حکمیں رام نواں ہو نو کڈن کا حکم ہے تو پرانا پان کا کتوں آ گیا تو جو نہیں فرمائی اکھے جی غمے حسین منایا جا رہا ہے سوگ پیا ہل سمجھا جی میں آخر بے وقوفہ امام حسین رب دی تقدیر پہ راضی ہے سن کے نہیں ہے سن مد شہی ہوا قربان کرا او راضی تو ہوا کرا تڑی کڑا تو نہیں فرمائی جیڑا خود کرائی ہے کرا سارا کام اوہ تو راضی ہے رب دی تقدیر فیصل گئی اصا راضی نہ ہوئیے ناراض ہو رہی ہے ہتھا کہ او غم نوا کرنا پرانا غم اگر نوے کرنے دی اجازت نبی دی شریعت چندی تو بارہ ربی الاول شریف والا مہینا جدو اہل سنت و جماعت دے امام اللہ د ولی سب تو پہلا نبی پاک دا سوگ کر دے توجہ نہیں فرمائی ہاں <سلام> سید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دنیا تو جانا کچھ گھٹ سدمہ لکھان حسین پاک شہید ہونا صدمہ نہیں جنہ محبوب خدا دا سادے تو لک جانا صدمہ سدمہ <سلام> ایسے طرح کے نہیں لیکن ایمان نال دسو اس نانے پاک دا مہینہ ہے ربی ابل شریف دا اسے بربی ال شریف چ سید صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال مبارک وفات اقدس ہے اسی مہینے چ نبی پاک دی پیدائش ہے اسان ہر سال حضور سرکار دی پیدائش دا دن یا وفات دا غم منا بولو بولو پیدائش دا جی نا ملاد منا ہت کہ نبی پاک سرکار دا وفات نامہ یعنی ہزور شہادت نامے پڑی دے نے. وفات نامہ پڑھن دی علماء اجازت ہی نہیں دتی کہ مہینہ رب ربی الال شریف دا آوے تو ایمان نار دسو کدی کسی ممبر تو اونہ دن حضور پاک دا وفات نامہ سنیا کہ انہیں بیان کیتا کسے ہوز مقرر نے کہ آزور سرکار بیمار ہوئے تے ایس دن فلان جناب آپ دی تکلیف ود گئی پھر انج گئے دنیا تو ای سورت حال سی صحابہ اتنے اے غم ٹوٹے اے پہاڑ آئے اے فلان آئے کدی سنیا جی کسے ممبر تو, تو مینو سمجھ نہیں لگتی کہ ایسی مت وجہ ہے ساری کہ ہر سال پاک حسین سرکار دی شہادت نامہ پڑھنا اور سوگ پہ گپ پہ کس طرح اے محرم دے دن چڑھ گے بوتے اترنے شروع ہو جان گے بس جی اچھا لباس دی حالت بدل جائے گی بچی نال چھک کے کروں لے جان گے کیوں چھکی لے جاندے نے آکھے جی سوگ دن نے غم منا ایک گھر روے میں کیا بد بختا عورت اپنی نار, ہم بستری کرنا ایک نبی شریعت الٹا سے سواب اور عبادت نہیں فرمائی عبادت ان نکاح ہو من سنتی من راغبا ان سنتی فلشا منی نکاح حضور نے فرمایا میری سنت میری سنت حضور پاک صاحب لولاخ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت کی سنت عبادت ہے کہ نہیں بولو سنت عبادت اس دن نکاح چھڈ دینا ہے نکاح نویں کرنے نہیں تے دے ہوئے پئے نے انہاں نو گھر نہیں دینا واہ صدقے جام نویں کرن نہیں دینے مسئلے پوچھ دے نے اکھ جی انہاں دناں وچ نکاح جائز ماں کہ جو شور شرابے تے بے اسا اساں شادیاں تے کرنے آ اے تے کسے مہینے وچ جائز نہیں نکاح جی نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہوگی تو باہے رمضان چ کرو تو باہے محرم چ کرو <سلام> ہاں سادہ طریقے ناال محبوب خدا صلی اللہ تالہ وا صحاب وبارک وسلم کہ آپ سرکار نے جس انداز کے نال صاحب کرام اور اپنیاں بیٹیاں مبارکا وائیاں اور سادہ انداز جے نکاح ہو دسو کیا او نکاح این عبادت میں نکاح پھر اس مہینے چ کرنا یہ سمجھ کے کہ سوگ دے دن میں حرام ہے حرام ہے حرام اپنی طرفوں شریت بدلنی ناجائز خوشیاں اور پاسے رکھ دے اور کسے مہینے جائز نہیں جائز نکاح سنت دے مطابق ہوے جیڑا انج نہ کرے اور گل ہے لیکن ماہر غم حسین کی یاد میں نہ کرنا یہ نا جائزے اگر یہ گل ہے تو پھر اللہ د کوئی پیارے صحابہ نبی پاک سرکار دے دیاں شہادت ہوئی ہورا مہینوں میں کوئی رمضان شہید ہو ایمان دسو جنگ بدر دے اندر کنے شہید ہوئے اور رمضان دا مہینہ نہیں سی ہے ہوں رمضان مہینے سوگ شروع کر دئی کیا اصا رمضان مہینے چن جناب اصا اپنیاں دیا ویائی جہیا گرو کھچ کے تو جائی میں کیا ہوں دس محرم نئی جانے اس واسطے کہ زمانہ بڑا پاک بڑا کڑا ہوں او بخت علی مرد نہ کھے مرد کھے مرد کسے ہور کھے او کسے ہور کھے مراد رکھ گھر تاکہ تو بچان بد نگاہی تو بچا توجہ نہیں فرمائی مہینہ مقدس ہے اوے نگاہ بھی مقدس رہے آخر انسان ہے وہ بشری تقاضے نے جی نو جناب شریعت اپنے پیو ددے بھی بڑائی کھڑے نے اپنے آپنوں دینی آخر لے بندے جڑے جی نے انہوں کام کر چے جے ہاں جی یار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چار یار در دنیا تو گئے پاک علی کی بھی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت اس مانے پانی بند کر کے آپ تسا مارے شہید کیتا گیا ہے. کیا کسی دا سوگ منایا جاندہ؟ کیوں نہیں منایا جاتا اس واسطے کہ وچوں کسے دا سوگ کوفے والیاں نہیں منایا میری گل سمجھی او کوفے والے ظالم جنا بلا کے پاک حسین نتھی مار کے شہید کر کے پھر رو پٹ شروع کیونکہ وچوں کسے دا سوگ نہیں منایا اے ریت سڈے وچوی اڑ کے جراثیم نہ آیا جی او منا لے تو ریت ٹری دیاں جوگ شکلاں آئیاں خلیا نے پاک حسین اے محرم والے دساں دنوں دا سوگ چڑیا کلینا سر او باقیا کا بھی چڑ جانا کیونکہ اسا وا بھڈا اسان سننی کی آڈا اسان مذہب نہیں رکھتے اسان آدھے آ بھید ہے دو دے ٹردی ہے نا ارف یہ ویخنے او oh, میرا گوانڈی میرا ہمسایا میرا بیلی دکان دار محلے والا سڈے پنڈ دیہات والے او oh, دس دن پیٹن دن ہی نہ پیٹیے توجہ نہیں کی گل صرف کھڑی جی मुलंंड वेख्या रुआण धुआण एक ड्रामा बनाने सोग दे वैन कराने विरड़े पवासा चोखा आंदा परले पासे آخا ایو ماہر پیا او رجدے نے پائے اسا بوکھے رہیے اگو قوم جو سنے حسن گل سمجھی جی قوم سنے پاک حسین کی شہادت کا مقصد حکمت تے فیر قوم پیسہ کتوں دے قوم تو پی جی اپنی بھائی کام ہی بڑا اور مول بھی آتا ہے ازید بنے پے دے حسین نہیں بنی ایسا حسین یزید نہیں بنے ایسا اسان نو منی بیٹھے جی ہوں وہ گل کرپی آنا دے خدا بھی کم آکڑا تمہیں یزیدی بنا ہی جانا है जी उन्होंने आख्या उधरों रुपया नहीं आता जो कान त हथ रख के खुआ मम हुसैन लाल बड़ी भैरी <laughs> होसैन का त्रै दिन पानी बंद हो जा फिर नालों किस दस्ती नाल बने पे ने झूठ जोए جناب مرد بنا دستی کسے لائی نے بیان کرنا سی شہادت نامے نہذ سبر نیت ناکاں کا سبر جمیل بیان ہو سبر جمیل بیان کرنے خاطر شہادت نامے فرنے دی اجازت دیتی گئی انہ شہادت نامہ پڑھے انج دے سننے والا خود بے سبرا ہو جبر ہاتھوں ہے بنتا بے سببرا انج بن پھر پاک حسین بارے بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار او اوتے انج پٹے انج روئے بیبیاں اج روئی بابے اج روئے پتر اج روئے ہاں جی تڑفے فلان ہویا ایمان دسو کیا اے صبر بیان ہو رہا ہے؟ سبر یہ آخروں کو ادرو چیکاں پہ آن ادرو دھاڑا پہ پبر صبر تے بیان شہادت تے بیان کرنی سی اس رنگ کہ دنیا سن دی دل چ پاک حسین بے صبر دی عظمت بیٹھ دی آنکھ دے یارا او گنبا کی او اوتے صبر دا پہاڑ جننے وارو واری لکھ تے جگر دے چھڈے مگر بے صبری تے فریاد تے کوک نہیں وڈن دتی جو ہے کوئی نہو آل نہ سبحان اللہ آل آل آل تو یارہ شہادت نامہ پڑھنے دی فضیلت ضرور ہے لیکن خالی شہادت نامہ نہیں جدو خالی شہادت نامہ بیان ہوے گا پھر ان بدنیتی اب دولبر جان گیا جان جان کے منہ بنائی جان گے جان کے سور یہی جی لاؤ گے کہ جس رو سی نہیں کوئی روا پیا تو پھر آپ ہی شروع بھی اگو سنن تو آخ بھی چلو ہوں سانو بھی شرم آنی چاہیے آپ جو پیار روڈ چلو دو اتروا لمانے ڈرامے ویخ ہی کھڑے میں آخر جان جان کے روائی اپنے آپ رو آنا ادرو رونا نہیں آنا جی ادرو رونا آئے تو موربی کے گھر میں ڈش لگی وی پھر یہ سکول ہوئے وہ نام مراد آ پاک حسین برطانیہ معلوم تو اتو اتو پیارو دہ جی فیلچ نہیں روپے ان دسو فیل روڈ ہوئے نہیں والے ہو ہو ہو رو پی اتوا نام مراد وغیر چڑتے فلموں کے اندر ہوں ہوں گا سارا ڈراما ہے ایسے طرح ملہو تو روئی جائے گا میں ہک جاتے گیاں ملتان دا ہک ملونڈا پہ آکھے جدو نہیں نہ کوئی روئے انہوں پہ آکھے وے وے مسلمانہ وے مومنہ بکرا رووی بکرا مار جاوی رونا ہے حسین مریعہ نہیں ہے قسم خدا دی میں کرنا کنا سنیے گا ویا کہ مسلمان بکرا مارگ جا بھی رونا ہے. حسین مریا نہیں رونا وہ نہ مراد دو کوئی خدا دا خوف کرو کی تسا کیے صرف یہ بدعت رواف او بد مذہب بدعتانو بدعتوں ظالم مہد پیسے دی لالا چچ دین چا بڑھائے عوام پیسہ دیتا ہے کیونکہ رون رواند ویچ کوئی دین دو تے چلن دی گالت نہیں نا اوڑی اصل پیسہ او سے ہے جیبنو او سے لے بٹن واج جاندہ ہے جیس لے گالا آجاوے کوئی شرم کرو ہے دین تے چلیے برباد ہوئے پہیاں پھر آن دینے اچھا جی برباد ہوئے پہند رہو پھر اپنی تھاندے یہ نوڑا گھر پہ یہ دینے نہیں مینو نہیں آدھے مینو آدھی سیدھی تقریر کریا کر بڑا پیسہ آنا تین سی سی تقریر کرا کر میں خیر نام مراد پاک حسین آکھنا سی حسین آسدھ آسدھ آسدھ بڑا روپیہ ہونا اصا تے آخا چیبا آخ لے آپ ڈینگا چیبا آنے سیدھا ہلے پورا بھی نہیں پان ڈیں چیبا آخ لینا تو سڈے ایاراضگی جہا خڈو چل پیا کڈو ٹر پیا اس پارک کا کیا مقام ناراضگی سانوی کن ناراضگی اتنے ٹور گئے تریفا نے جی ہو تو لڑائی ہونی سیمان ہاں وہ جس جی کل میں پلن نہیں بنن دتی اپنی اس بش برطانیہ یہ بن دینی تو چکڑی سی تلوار وڈ وڈ سٹی آنا سی سانوا وڈنا سر سان وی گل تو میں نا آ یہ حسین حسین ہے تو حسین دا سید ہو جی ہوں سد پاسے سیدا ہو جائے تو آپ سد ناڑی کھڑے ہونے تاری کھڑے ہونے کے حسین پتر پر تاڑی کھڑے باقی باپ ساڈے سی چڑھنا اصا بےمان تر گئے مہاج واسطے اصا جو اب ہوں تو آپ لڑ پی میرے مسد پاک فرما دے ہوتے دے سن بےلی وہ جی مولبی ساب کرام تاریف کرتے ہیں جی اج سابا ہوں تو یہ مولبیوں وٹے مارنے سن ایمان جدو ویکھنا ہے اٹھارہ ٹاکیاں لگیا نے پیران کسی کوئی نہیں ہر وقت خیال دیندہ ہے ماسہ اپنا پتر جی خلاف چلدہ ہے بولنا چھٹ دیتا ہے ساری ذمکی چالے تو نبی پاک سرکار دیگل دے کے بولیا کیوں ہیں تجیرہ انہیں غیرہ تالے لوگ ہندے سانو اوہ ہونا جان دے اپنے رٹے مار مار کے مار دینا قسم خدا دی اور انہیں سانو کافر کہا کہا کہ مار دینا ہے انہیں اکڑے تو سا کافر جی ایساں اکڑے تو سا پاغل جی ایساں اے جی قسم خدا دیا میں ماسا دین دے چل دے بندے ویكھیے ااگل پاگل آنے ماسا جڑا ٹرتا پھر جنہوں سولہ نے نبی کا دین اپنایا ان حال تو یارہ شہادت نامہ بزرگاں نے دین فوكاہ کرام نے لکھیا ہے کہ شہادت نامہ کلا نہ پڑھو پا كسائن کا کلہ نہ پڑو, پڑو تاكہ بد مذہباں بندی باہٹ نہ ہو کیوں بزرگ فرماندے نے امام احمد رضا بریلوی جو میں تقریر کر رہا نا امام احمد رضا بریلوی سرکار دے, فتاوے دے وچوں خلاصہ پیش کر رہا ہم پنجابی لفظ میں اے تقریر اپنا خلاصہ اپنے لفظ بیان کر کے پھر او جلدا دا حوالہ دفے تینوں دس دیا گا ہو سکتا ہے وقت دے مطابق اردو عبارت بھی تن سنا دیا تاکہ میری گلے موڑ لگ جائے شہادت امام احمد رضا سرکار فرماتے ہیں شہادت نامہ تے دور کی گل نماز بد مذہب دی مشابت نال پڑی جاوے تے نماز جائز نہیں ہوں توجہ نہیں فرمائی ہاں سنی ہو ایسا نماز اللہ دا اہم فرض نماز اہم فرض نماز اصا یہ کر کے پڑھیے نماز فرض خدا دا بد مذہب دی مشابت چاہے تو وہ چٹ ہو جائے شہادت نامہ پاک حسین دا بد مذہبہ کی مشابت آئے نبی کی شریعت میں ایسا جائز نہیں اسی واسطے بزرگ فرماندے نے کہ پہلوں امام حسین دی شہادت با... نماز ساری <تصفح> خدا دا بد مذہب کی مشابت چاہے تو چٹ ہو جاوے تو شہادت نامہ پاک حسین دا بد مذہب کی مشابت والا نبی کی شریعت میں ایسا جائز نہیں اس واسطے بزرگ فرماندے دے کہ پہلوں امام حسین دی شہادت بیان کرن تو پہلو نبی پاک سرکار چو یار کا ذکر ہو امید! امید! اللہ محمد اللہ رسول ذوق سبحان اللہ शहादतनामा पढ़ों पकरू है खाली शहादतनामा मुहरमा के दिन पढ़ने मैनु अल्लाह तला सोर दिखती हां मैं ज़े विरड़े पावाना तो बड़े रंग ढंग ओए रंग ढंग मेरे विचो जम पैण इन जे मैं पावं विरड़े तो इंथे सड़क बंद होव दूजे भी छड़ के अपनिया मैं फलाव इधर आखन यार जिन्ना इधर रो उ नहीं रो कसम ध्यान नहीं यह ना समझी कि मैनू वल नहीं आल की गल नहीं पर मैनू नबी दरीयत इजाजत नहीं दें करा आ, आ, आ, यार पैसा किनू नहीं चाहिए मैनू नहीं चाहती कि मेरे को गी बाहर खड़ी होगी जी करता मैनू لیکن کیوں فکائے کرام نے فرمایا شہادت امام علی مقام خالی نہ پڑو تاکہ اہل سنت و جماعت کی محفل بد مذہبوں دی محفل تو ممتاز ہو جاوے مشابت نہ ہو اس محفل دے اندر چون یار دا ذکر ہو یاراں دے ذکر تو بعد پھر شہادت ہوگی تے کس رنگ صحیح روتان جھوٹیاں نہیں من زبلا احمدالک شکینا پاک دے بارے بکواسا الفاظ کلمات تو دے بولنے بی, بی اور جھوٹے بڑا کے آن کے پھڑ لیا ہیں جی نکی بچی نے فڑ لیا گھوڑے دے پیروں فلان نوت جناب ہاں جی رو لگ پے دھاڑا پہ جناب اس انداز نال الٹا اہل بیت دی توہین ہو بے ہوبری ہو جی قوم جی روکا خوش بہان اللہ پھر آل آل سمجھا جی امام پاک سرکار دے نال جڑے سن بیلی وہ تو شہید ہو گئے رید سیدنا امام زین اللہ بدین یا بیبیاں پاکوں رہی ہیں جی امام زین ال سرکار سکار تگاں جہاں روایت کرنے والے نے ان کی زئیف رواق او موجود آئے جی کئی ہیں جہاں خود پاک حسین دی عظمت دے خلاف لگدا نے ہاں جی وہ دل گواہی دینا کہ یہ راوی جہا کوئی نہ کوئی روایت یہ رڑائی اعتماد کوئی نہیں دیکھو نا جی پاک زین العابدین دے سچے لیکن اگان جڑے تو ان لین لے نے سارا کے سچے ہون دی جڑی نہ او گوئی اصل کتوں لئیے او پھر سارے کول کتاباں دس نے دسدین فلانا راوی سچا ہے فلانا جھوٹا فلانا ایجے فلانا ایجے ان کتابوں تو جو پتا لگتا پیا بھی فلانے راوی اگاں جڑے روایت کرنے والے نے اونا او قوت نہیں او طاقت نہیں سچائی والی جڑی ہونی چاہیے سی اس وجہ یہ جیاں جی گلان شامل ہو گئیاں نے جہاں عزمت اہل بیت کے خلاف نے تو وہ آسان اہل بیت منسوب نہیں کرسان لاویا وال منسوب توجہ نہیں کی آسان اے ای اکھنے اگلے ڈنڈی ماری اے او تے سچے سن تو سولہ میں صحیح سن او نا او تے عظیم لوگ سن ان کی عظمت حرف نہیں آؤ دینا جی سچیاں روایت ہو سچیاں انداز جہا نہم نم کرا ہو سوگ پوا والا ہوزتی آز عزت آزمت پھر عزت عظمت دے انداز دے نال بیان کرا لحاظ کرے کہ میں صرف اور صرف فضائل سنا کے قوم دے اندر ضرت پیدا کرنا چاہتا ہاں کہ اور دین دو تے چلا دا دی چلا جذبہ پیدا کرنا چاہنا وا نیت یہ ہویت نہ ہو تے ایسی شہادت شہادت نامہ سننا اور بھی این سواد ایبادت عبادت کا ذکر اس تنزل الرحمت رحمت اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو رحمت کا نظول ہوتا ہے پھر ضرور رحمت نازل ہونی پاک ان دے گلاموں دا ذکر کریے تے رحمت آوے تو خود سردار دا کریے کن آوے گی توجہ ہے کوئی جی اے باقی سوگ باقی سوگ جن منائے جان اے حرام نے نوے کرن دی کوئی اجازت نہیں انج نا نیت گم نم پیدا کرے نہ اگلیا نے بناوت اور پسندوں تو کم لینا ہو جان, جان کے ایویں منہ بنائی جان یہ بھی نہ ہوج پاک ذکر آئے تو شہادت دے ذکر دے دوران کسی دی طبیعت تکت آ ج دل لچے نرمی آ جاندی ہے بے بسی نالا اتھرو آ جاندے نے پھر شدیق اکبر دا ذکر ہوئے اوش لڑے بھی آ جاندے نے توجہ نہیں فرمائی او اللہ دے کسے پیارے دا ذکر کرو تے برد بندے دے دل لچے آ جاندے اتھرو نکل ہوندے نے لیکن اونا پاکان دا ذکر غم نوہ کرن دی خاطر تے نہیں ہوندہ کہ ہوندہ سا اور میں حران ہونا کہ یار بارہ مہینے جڑے غم منا نے بارہ مہینے دس دن غم باقی دن خوشی توجہ نہیں فرمائی میں ان بے وقفان تو پوچھنا وا کیا دس دن گم چڑھ جی وکر الماری رکھی کھڑے اٹھ کے دساں دن چمبر جاندے دس دن گزرتے نے تے پھر خوشیاں نے ہوں پھر ساری دہڑی ٹی ویا بھی جائز نے ڈرامے بھی جائز نے سکول بھی جائز نے ہوں یہودیت ساری جائز ہے کوئی ادرو پگڑے پائی فردا ہوں غم حسین دا کوئی نہیں اور سن میرا میری اکلے آخ دیئے کہ پاک حسین اپنیا دا غم نہیں سی دی غم۔ بے چین کیتا ہے کنے دین دے غم نے حسین پاک نم چ پایا کہ پجے پھردنے کدی مکہ چڈ مدینہ چڈ مہینہ پورا سفر کیا مہینہ پورا آپ سرکار نے جنگل کا دا دیا بانا ریتان دا مہینہ سفر کر کے تے پھر کربلا دے کول پہنچے نے اے قاضا غم لئی پھردا ہے بولو بولو بولو ذرا تھاتے اونچی آواز نال بولو اے قاضا غم میں انہاں نو کہ جس شاہ غم حسین پاک نو اے اون دا غم تے سانو ہک ماسا نہیں جے کوئی دیواویں تا تے رپئیے بند جان کو دیکھیے ٹور پتہ نہیں کہڑے پاسے پی ہے ایمان دسو بھائی کدی محفل نو نبی سرکار گام چون ویکھیا جے کئی مولبے نواندا ویکھیا جے مول مولبا جڑا وہ ممبر سے بہتے تقریر کردیا دین دے گام اس اترو وگائے نے نہیں وے چاہے آپ ورڑے پائے نہیں سوچو بڑی گیا ملا کدی ایمان دسو کدی سنیا جی سچی بولیا جی کسی سنی دے کسے دوجے تیجے درڑے غم درد بھرے نوہے دین دے بھی سنے جے ہوں مینو سمجھ نہیں لگتی جس گم نے حسین گم چ پایا ہے اس گم دن وگا تو حسین سے وگائی کڑا ہے ہوں میں پوچھا گا اے تے توجہ کی کر یار ایک بندہ ان میرا گم ہو جڑی شہد آ گم مینو ہے وہ نہ ہو مڑ جھوٹا نہ ہوا انہوں بنتا سی کہ جیڑی شہد آ غم یہ پہلا میں انہوں غم پاوا تے یار اسلے سارا دین سی پن چار گنا یزید ویخ کے پاک حسین غم چیگ جانا ہے ظالم آ گیا تے ہوں تو کوئی شہ نہیں ایمان نال سچی بولیا جے ہے کوئی شہ ت کوئی شہ رہ گئی جے کہ شہ رہ گئی قرآن نو بدل دتا ہے دین نو بدل دت مدرسوں دیا کنجیا یہودیاں ہاتھوں نے مسجد دیا کنجیاں یہودی کے ہاتھوں میں نے پورا ملک دیاں کنجیاں یہودی دے ہاتھوں میں تہذیب قانون سارا اند شکلاں وضا قطا ساری ہوندی اے پتر سارا ہوندے سپردے ہاں جی تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کے تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر اقبال آندا ہے آندا او تو مینوں سر تو پیراں تک انگریز ہی لگنا ہے پیو کیونکہ تینو اول پھوں دے مسکریاں بنایا ہے او پھوں دے راجا بنایا ہے تو تے سارا سراپا ہی ہوندا لگا پھر میں اوے بھوڑیا تے صرف چنا کام سی کہ بادشاہ آ گیا حقدار نہیں پہ جا سارا روڑی بیٹھے تے کسے ایک آمبر تو رو دی آواز نہ آئے تو پاک حسین دے ان دس دن ہر پاسے باہ ہو سمجھ ل ڈرامے باز کا پتر قوم ناگل بنائی کھڑے قوم نو پاگل بڑائی کھائیے قوم آدھی ہے تپیے اسے گلت لو وہ تو اٹھو اسے گلتے کد ادرو میں وی راضی ادھر رب ناراض شیتان راوی اگریز راوی راضی ساری سمجھ لرامے باز قذاب جھوٹا مہلک فرادی جڑا قوم آپس رل کے اپنے آپ دین تو چھڑائی کھڑے نے پاسے ہتائی کھلے نے دین دے وڈے کاتل روندے بھی خود ہے کہ جناب مینو درد لگا کھڑا وا لے قتل خود کی تھی توجہ نہیں کی تھی ایک بندہ کسی نو قتل کر کے اصل دے جنا پڑے پڑھ کے روا ظالم ہے پوچھو تو کیوں کرونا آ کے اندر حق نہیں بنتا رو بڑھتا حق نہیں بڑھتا ایمان دس ہویا چھوٹا ڈرامے باز کہ نہیں قسم و سزاد دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے رب حسین پاک دی سچی شہادت سدکا میں کتے ناف فرماوے تے سیدا راہ چلاوے یار جے جی غم میں تین سچا پیاکھ نہیں پاک حسین دا درد اس سینے جس سینے چ درد مستفا دین با ہوس جو ایک وارا ایک وارا جو حسین پاک دی شہادت نال طبیعت بدل گئی ہے رکت آ گئی ہے اترو وگا بٹھا اج نبی پاکست سو وگا وگاے گا اے سچے ہوشانی وہی ہو دی سمجھے داقی درد ہے پاک حسین کا بھی تو حسین دے دین کا دی تے جی خالی پاک حسین دے ایامت ہے ایام دے اندر جناب جی آآ آآ غم دے علامات اور آثار ظاہر چکرے سوگ دے تے سمجھ جھوٹا نہ مراد سوگ مناونا تو ویسے جائز نہیں ہوں میں تیو اپنے اس سارے بیان دے اوتے دلیل دے تے امام احمد رضا دا فتوا سنانا میرا بیان پنجابی کا سی دا بیان اردو کا فتح رضویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پانچ سو چودہ نو جڑا چھپیا اس ہے شہادت نامے نظر یا نظم نزم شیران یا شیران تو بغیر جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ بے سر و بے سرو پاس فے مملو یعنی بھرے پہنے اور اکازی بے موضوعہ پر مشتمل ہیں مان کڑا تو چوٹیاں گلانتے جڑے آج کل چل دے پہنے اے تھے امام احمد رضا اپنے دور بھی پہ گال کر دے تھے ہون دے مول بھی جی دیکھ امام رضا سو پھر کیوں نہ سی ہونا اکھنا بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے مرادو حضور سرکار دی امت جے دے کذاب تے وضا راوی قدیلیہ ہے جنہیں ہون بنے پھر دے, دے ایک ملتان دا ملائیں انو آن دینے جاپر قریشی انو لوگ بلان دے اسے واسطے نے آکھے روان دا دبکے دے او کی اس گلہ ہو اللہ مافی دے او قذاب پتہ نہیں کی کچھ گلہ کر ہے اس گل کی تی ہے اس آکھیا ہے آکھے ویکھو اندازہ لگاؤ جھوٹ بولنے آخ سا زینب پاک نے نا امام حسین پاک نرمایا کر بلا کا میدان جو سٹھ ہزار خرید لگا حصہ میرا بھی پا دیا آمام حسین نے کربلا کا میدان سٹھ ہزار خریدتا میرا رب اللہ رجسٹری ان ادیاں روایتاں من گھڑت ایسے اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت ہو خا کچھ اور مجلے سے ملاد مبارک میں ہو خا کہیں متلا حرام و نجائز ہے خصوصا جب کہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو دے ایمان عقیدے صحابہ کرام دے بارے بدل لگ پین ہاں جی مسلمانہ دے پاک لوگوں دے بارے بدل لگ پی دے فرمایا پھر تو اور بھی زیادہ ظاہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام حجت الاسلام محمد غزالی قدر العالی وغیرہ ام کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں انہیں اسے واسطے فتوا دیتا سی امام غزالی رحمت اللہ علیہ ورگیاں نے واستے شاید اتنا میں پڑنے آرام آخیا سی کہ دے اندر اپنی طرفوں جھوٹ بہت کچھ ملا دیتا گیا ہے. توجہ ہے کوئی نہ نا؟ اگے نال امام احمد رضا سرکار نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار دا فتوا عربی کا بھی سنا ہے کال ال غزالی وغیرہ یا وغیرہ روایت مکتل و حسین و حکایت ہی اگے پھر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ موہر کا کتاب دے حوالے نال بارت نقل فرمائی چاوے چاہے اس عربی بھارت بما ترجمہ مل جائے گا اگے کی لکھتے نے سفا نمبر پانچ یوں ہی ہوں گل سمجھا جائے یوں ہی جبکہ اس سے مقصود کسے شہادت نامہ پڑن تو مقصود کی ہوئے غم پروری غم غم پروری و تسم او بناوٹ اپنی طرفوں رو رو کے وکھاونا یہ مقصود ہوئے ہوزن ہو غم ہو تو یہ نیت بھی شرعن نامحمود ہے چنگی نیت جنے نہیں شرع متا نے شریعت مطرا نے غم میں صبر تسلیم اور غم موجود کو حت المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے توجہ نہیں فرمائی لکھی جڑا میں بیان کیا پہلوں اس دعوے دلیل کہ شریعت تے صبر تے تسلیم دا حکم تے جڑا غام موجود ہے انتل مقدور دل تو دور کرن دا نہ کہ غم معدوم کو بتکلف و زور لانا اپنے اندر اپنی طرفوں پیدا کرنا نہ کہ ب و زور بنانا نہ کہ اسے باعث قرب و ثواب ٹھہرانا شریعت اجازت دین دی نہیں یہ کی حضرت فرمایا یہ سب بد آتے شنی ہیں رافضیاں دیاں پیڑیاں بد آتا نے جل سے سنی کو احتراض لازم ہے کنو احتراج لازم ہے؟ بچنا بچنا احتراضمان بچنا ورما سنی نلوں تو بچنا ضروری ہا شاللہ اس میں کوئی خوبی ہوتی یعنی غام خط انو نوے کرن دے اندر کوئی خوبی ہندی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کی غم پروری سب سے زیادہ زیادہ اہم و ضروری ہوتی دیکھو حضور اقدس سلامات اللہ وسلم وی کا ماہ ولادت و ماہ وفات وہی ماہ مبارک ربی الاول شریف ہے عالی حضرت بارجو نہیں فرمائی سرکار دو علم صلی اللہ تعالی وسلم دی پیدائش مبارک دا مہینہ بھی اہیے وفات اقدس دا مہینہ بھی اہ پھر علماء امت و نے سنت نے اسے ماتم وفات نہ ٹھہرایا بلکہ موسم میں شادی یعنی شادی ولادت اقدس دیڈ آئے امام ممدوح کتاب موصوف میں فرماتے ہیں کیڑے امام ممدوح امام ابن حجر ہے تمہیں مکیر احمد اللہ علیہ، جس جنہوں نے اصوائے کے مہر کا پہلو حوالہ پیش فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں عیا ہو فمایا ہو این یوش گیلا ہو اے یوم آ, یوم آ بے دا فضا و نم منب من نو دب وزن کم نخلا کل مینا وکان یوم وفات ہی صلی اللہ وسلم فرمایا بچ بچ بچ کہ دسویں محرم ند مذہب آدت بدتانو رواج تے مصروف ہو جبے کریں ویڑ کریں تو گمائیں جاویں اذ جل سزا من اخلاق المومنی فرمایا یہ ایمان والوں کی آدت نہیں ہے توجہ سبحان اللہ یہ ایمان والوں کی اخلاق اور آداد سے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضور کا یوم وفات صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ حقدار تھا کہ ہم اس دن غم مناتے جب نہیں مناتے تو معلوم ہوا کسی پرانے غم کو نئے کرنے کی نیت یہ جائز نہیں یہ نیت شرن محمود نہیں مضموم ہے بری ہے اونج اونج بغیر تسن تکلف تو اگر پاک ذکر آ فضائل حدیث مبارکہ بیان ہوں کسی دترو نکل جان تو پھر او اترو عبادت بن جان گے عوام مجلس اگے مزید لکھتے نے عوام مجلس خان اگرچہ بل صرف روایات صحیحہ بر وجہ صحیح پڑھیں بھی تو ہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ وکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہی بتسنو رونا بتکلف رولانا اور اس رونے رلانے سے رنگ جمانا ود اب ہاں جی یہ سنی بڑھنا ہے واٹتے پہ اس کی برائی میں کیا شبہ ہے ہاں اگر خاص بنیت ذکر شریف حضرات اہل بیت طہارت صلی اللہ تعالی علا سید علیہ ہم و وسلم ان کے فضائل جلیلہ مناقب جمیلہ روایات صحیح سے بر وجہ صحیح بیان کرتے اور اس کے ذمن میں ان کے فضل جلیل صبر جمیل کے اظہار کو ذکر شہادت بھی آ جاتا اور غم پروری و ماتم انگیزی کے انداز سے کامل پرہیز ہوتی تو اس میں حرج نہ تھا مگر ہے بہت دور مسئلہ ہے ان کے اتوار ان کی عادات اس نیت خیر سے یکسر جدا ہے ذکر فضائل شریف مقصود ہوتا تو کیا ان محبوبان خدا کی فضیلت صرف یہی شہادت تھی بے شمار فضیلتے ہیں بے شمار منا کے بے عظیم ہیں انہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائے انہیں کو چھوڑ کر اسی شہادت کو ہی صرف پڑھنا اور اس میں طرح طرح سے با الفاظ رکت خیز و نوحہ نما و مانی ہوزن انگیز و غم افزا بیان کو وسعتیں دینا جان جان کے لفظ مروڑ مروڑ کے لے اونا انہیں مقاصد فاصدہ کی خبریں دے رہا ہے غرض عوام کے لیے اس میں کوئی وجہ سالم نظر آنا سخت دشوار ہے پھر یہ بیان اللہ آلہ حضرت توجہ ہے کوئی نہ پھر حت کہ کئی بے وقوف آخ دینے یار ارساں جو انج نہ کریے سڈے اپنے ہی او دے نے چلو جلو اپ کابو رکھن دی خاطر تے کر لئیے نا میں کیا بے وقوفا جیڑا ناجائز کام کا <تسجن> او اپنا ہی نہیں اس نام مراد بھیڑ نو جان دے مڑ یہ خسم کھاوے جدر تے اوہی تو اصا نو نابو رکھنا نبی پاک دی شریعت شریعت مطابق جو کچھ ہے قابو جے روے تے اپنا نہیں تے تو قسم نا دوجے نابو رکھنے دی خاطر اثا آپ ہی بے قابو بن جائیے توجہ نہیں فرمائی ہاں نو نابو رکھدیا اصا اپنا ہی مان لریت مطابق نہ چلیے تے شریعت کے خلاف چلے کھڑی ہوویے تے پھر تے آپ ہٹ گئے تے چنگا بھائی اساں لوگوں کا قابو رکھنا ہے کہ قابو رکھدیا ہو کرو جی کاب جو نہیں پیا ہوں تے مڑ آپ سارا کچھ اہی جھوٹ چا سناؤ جو کچھ ادھر ہوں جی ادھر روئی دے رنگ جمائی دا دناوٹی ایویں آپ چا بناؤ ہے جی ادھر توہین اہل بیت دیا وہ ساریاں آپ کرو آ جاتی پاک حسین دے اہل بیت ہوں ایویں بےسبری ایت چا کراؤ تو ظالموسن اہل بیت دشمن آپ بن بیٹھے من فائدہ کی کاب کری فرمائی اس واسطے یارو قدی سوگ دے دن کدی سوگ دن نہ سمجھا جے قدی غم دے دن نہ سمجھا جی صرف اور صرف آل فضائل مناقب شان شہادت پاک باق باقی ایام آئے کرام کے ذکر خیر اربان اسداج ناکا کرنیا کرنا پھر کوئی حرج نہیں الٹا عبادت کے سوا بن جاوے گا سوگ یہ کرنے کہ جناب اپنے اے اے رشتے جڑے رشتے نے ہا جی او کیتے رشتے گھار ٹور کے لئے جامنے انتہائی ظلم عظیم ہے حرام, ہے حرام ہے حرام ہے جس بندے ایک کی کیتا ہے اور کر دینے اونا نو چاہیدہ ہے او توبہ کرے اللہ تعالی دے دین نو اس بدلن دی کوشش کیتی ہے بدعت اور حرام نو دین ایک داخل کرن دی کوشش کیتی ہے لہذا او بدلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سونے پاک حسین دے شہدت تیے با صدقہ سارے مومنہ نو شیطان نفس کے شرط بچا اللہ اللہ دی متر ردری کیوں دلڑی اداس گنے لو لو وچ شوق چنگے رام دی مکھ چنگ بدر that ever shall shall at the noon as soon as the Lord سک مترا بی ودری دس سورت ر سور صورت ر اس بے سورت دار تھی پر بے رنگ دس اس مورت تھی وچ وحد فٹیاں جد گھڑی وہد پھٹیاں جد گھڑیاں اجرے تھی مس جد آؤ میٹھن ہوجر تھی مس وادی سن کریاں اوہا میٹھیاں گالی الا مٹھن جیڑیاں ہمرا وادی سن کرب نج بہ <تصفيق> نل